محد اللہ محدا بدا تم بلال بلالتم قنار آج کے بیان میں انشاءاللہ اللہ جادو اور سحر کا بیان ہے حقیقت سحر کی حقیقت یا جادو کی حقیقت کا بہت سے لوگوں نے انکار کیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات ہے لیکن حقیقت یہ ہے یہ جادو کی ایک حقیقت ہے جو خاص انداز سے لوگوں کے اوپر اثر ڈالا جس, سے جس کے ذریعے سے خاص انداز سے لوگوں پر اثر برا ڈالا جاتا ہے جادو کے ذریعے سے کیونکہ جادو جو ہے وہ برے شیطانوں کے ذریعے سے یا برے جن کے ذریعے سے شیطان جو ہوتے ہیں جنوں میں نیک بھی ہوتے ہیں مومنین بھی ہوتے ہیں اور ان میں کافرین بھی ہوتے ہیں تو کفار اور مشرقین برے جنوں کے ذریعے یا برے شیطانوں کے ذریعے سے جادو کا اثر کسی کے اوپر ڈالا جاتا ہے آپ ہر مسئلے میں پائیں گے اختلاف ہر چیز میں جس طرح اور چیزوں میں اختلاف ہے اس میں بھی یہ اختلاف لوگوں نے چھیڑا ہے کہ یہ, یہ کو اہمی بات ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں لیکن جس چیز کا ذکر اللہ رب العزت نے کلام پاک میں واضح طور پر ذکر کیا ہے اور اس کے اثر کو واضح طور پر ذکر کیا ہے اس کا انکار بہرحال جائز نہیں ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں واتبعوا ما تتبع الشياطين على ملک سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين بابل هاروت وماروت وما يعلمانه من أحد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر ويتعلمون منهما الله تعالی فرماتے ہیں یہ جی جی شیطان لوگوں کو یا سکھاتے ہیں جادو اور اما فرشتے آئے جن کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتوں نے آ کر کے جادو سکھایا حالانکہ انہوں نے کچھ نہیں یا کسی قسم کا جادو لوگوں کو نہیں سکھایا بلکہ یہ ولاکن شیاتی نکرو یہ کافر شیاطین کے اعمال میں سے ہیں یہ لوگوں کو سکھاتے تھے ایسی چیزیں بے تعلوم امن ہما فرحون ابھی بین المرزو جی بعد لوگوں نے اس کی یہ فرمائی ہے کہ عما من احد اور لوگوں کو کچھ نہیں سکھاتے تھے لیکن روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیجا لوگوں کی آزمائش کے لیے اور اس زمانے میں جادو کا زور تھا جادو کو سکھاتے اور کہتے کہ دیکھو ہم جو چیز تمہیں سکھا رہے ہیں یہ کفر کی چیز ہے اس کو نہ سیکھو سکھانے کا مانا کچھ لوگوں نے یہ کیا ہے کہ اس کو بتاتے تھے کہ جادو جو اس طرح کا ہوتا ہے یہ چیز غلط ہے اس کو مت سیکھو لیکن لوگ چونکہ پہلے سے اس کو سیکھے ہوئے تھے اور سیکھا سیکھتے تھے وہ اپنا کام جاری رکھے اور ان کا کام یہ تھا کہ اس جادو کے ذریعے سے یو بین المر و زی عورت اور شوہر کے درمیان بیوی بی اور شوہر کے درمیان اس کے ذریعے سے تفریق ڈالتے تھے تبرقہ ڈالتے تھے یہ ہے اثر جادو کا حقیقت ہے کہ اللہ تعالی نے اس کا بیان فرمایا ہے ذکر کیا ہے کہ جادو کے اثر سے دو آدمیوں کے درمیان دو دوستوں کے درمیان یا بیوی اور شوہر کے درمیان جس میں محبت سب سے گاڑی ہوتی ہے ان کے درمیان بھی جادو کے ذریعے سے تفرقہ اور جدائی ڈالی جاتی ہے اب اس اثر کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے یہ فرمایا کہ بہرحال یہ کام صرف شرکہ ہے کفر کا اس کو نہ کرو اس کا انکار کرنا کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں اس خول کی کوئی حقیقت نہیں حقیقت میں جہاں تک کہ لوگوں سے میں نے پوچھا کتابوں میں پڑھا جادو کا جو خاص طریقہ ہوتا ہے وہ بتایا لوگوں نے یہ کہ وہ خالص شیطان کے ذریعے سے اس کو عمل میں لایا جاتا ہے ہوتا یہ ہے آپ دیکھیں گے شاید سنا ہوگا آپ نے کہ بعض کتابوں میں جنوں اور شیطانوں کو مسخر کرنے قابو میں کرنے کے طریقے بتائے ہوئے ہیں اس میں لکیریں کھینچی ہوتی ہیں ان لکیروں میں کچھ آداد لکھے ہوتے ہیں ان آداد فلاں یعنی ان آداد کو گویا ایک خلاصہ سمجھئے فلا اقوال کا اور وہ اقوال ہوتے ہیں یا وہ الفاظ ہوتے ہیں جو شیطانوں کے ہوتے ہیں ان کو پکارا جاتا ہے اس میں ان آداد کو لکھ کر کے اور پھر ایک غیر مفہوم جملہ اس طرح کا ہوتا ہے یا کئی جملے ہوتے ہیں جس کو دہرایا جاتا ہے وہ شیطانوں کو پکارنے کا ایک طریقہ ہے شیطانوں کو بلانے کا لوگوں نے بیان کیا جو اس میں مبتلا تھے ان سے سننے والوں نے بیان کیا کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے انہوں نے جنوں اور شیطانوں کو مسخر کرنے کی کوشش کی تو ان کو جو طریقہ بتایا گیا اس کے ذریعے انہوں نے عمل کیا لیکن ایک مرحلہ اس میں ایسا بھی آتا ہے کہ وہ آدمی اگر مضبوط دل کا نہ ہو تو وہیں وہ ڈر کر کے مر جائے وہ خط کھینچا جاتا ہے خط کے درمیان اگر اس کو اتنا ایمان اور یقین ہو جائے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے خط کے باہر ہمیں اس پر کوئی نقصان نہیں یا اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تو ثابت قدم رہ جاتے ہیں لیکن اگر وہیں وہ ڈر گیا تو فوراً یا تو مر جائے گا یا ہمیشہ کے لیے ذہنی طور پر معطل ہو جائے ذہن اس کا معطل ہو جائے گا اس طرح کی چیزیں اس کے ساتھ شیطان کرتے ہیں لیکن اگر وہ ثابت قدم رہا اور اپنا وہ شرکیہ ورد دہراتا رہا تو شیطان کھل کر کے اس کے سامنے آتا ہے کہتا کیا چاہتے ہو جو چیز چاہو گے کوئی نشانی دیتے ہیں نشانی دیتے ہیں کہ یہ اس طرح کی کوئی آواز نکالنا یا یہ کلمہ بولنا ہم لوگ حاضر ہو جائیں گے یہ بتایا ان لوگوں نے جنہوں نے سنا کہ فلا شخص ایسا کرتا تھا اس نے بتایا طریقہ اور یہ چیز میں نے ایک سال سے پوچھی جو اچھے عقیدے کے تھے جو جنہوں اور شیطانوں کو چھڑایا کرتے تھے انہوں نے بھی اس کی تائید اور تاقید کی وہ سال سے جنہوں نے بتایا کہتے ہیں کہ وہ باقاعدہ ایک آدمی بیٹھتا تھا کسی چوراہے پر چوک پر کسی شہر کے اور اچانک لڑکی جا رہی ہے اور جا رہی اچانک ننگی ہو جاتی تھی کوئی سمجھ نہیں پاتا تھا کہ کی ماجرا کیا ہے یہ ایک اچھے عقیدے کے آدمی نے جو معاہد ہیں اپنے کوالدیش کہتے تھے اور اچھے عقیدے کے قسم کھا کر کے کہتے تھے کہ ہم سوائے قرآنی سوا آیات کے یا معصور دعاؤں کے اور کوئی ذریعہ استعمال نہیں کرتے ہیں شیطان کو چھوڑانے کے اور بہت کامیاب میں نے دیکھا ان کو مکے میں ہی میں دیکھا ان کو مکے میں کئی جگہ ان کے ساتھ گئے ہوا ایسا کہ سالوں کے مریضوں کو انہوں نے اللہ کے فضل سے اللہ کی مہربانی سے گویا علاج کیا اس طرح کا اور وہ سفایاب ہوئے تو وہ کہتے تھے کہ یہ آخر میں مجھے بلایا گیا مجھے کچھ اس میں درد تھا تو میں نے پتہ لگایا سونگ کر کے سونگ کر کے پتہ لگایا کہ فلاں جگہ سے اس کا اثر آ رہا ہے آخر میں جا کر کے دیکھا تو ایک یعنی میلا کچیلہ نوجوان بیٹھا ہے کہیں کسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے لگائے ہوئے اور ذرا سی جوتی پٹکتا ہے کوئی کسی کے اوپر نگاہ کر کے تو اس کی حالت ہو جاتی ہے کہ کپڑا پورے طور پر اتر جاتا ہے آدمی فوراً گر پڑتا ہے یہ شکل ہوتی ہے کئی چیزیں کہا اس کو پکڑا گیا پکڑے اس کو پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد جیل سے نکل کر کے گیا تو کچھ اور حادثے ہونے لگے تو اس کے پیچھے ہم پڑ گئے کہا رات میں جب دیکھا کہ کسی دن وہ نکلا خاص دن میں ان کی خاص راتیں ہوتی ہیں وہ خاص رات میں نکلا جا کر کے کسی بچے کی قبر کو کھود کر کے اور ہڈی کو لے کر کے چبا رہا تھا دیکھیے یہ ہوتے ہیں شیتانوں کے یہ پندے ہوتے ہیں جن کو استعمال کر کے ہی آدمی ان کو راضی کر سکتا ہے یہ کوئی نہیں کہے کہ ہم مسخر کر رہے ہیں شیتان کو نہیں شیتان کے کے پندے میں مسخر ہو جاتے ہیں اور اگر وہ چیز نہ کریں گے تو پھر ان کی جان, جان پر آ جاتی ہے اور جان پر بند پڑ جاتی ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ جا کر کے کہا جس حالت میں ہم نے اس کو پکڑا وہ ہڈی کھا رہا تھا کسی نو مدخون بچے کی ہڈی کو کھا رہا تھا یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کہنے کا مطلب ہے شیطان کے ذریعے سے مسلط کیا جاتا ہے اور آپ کو یہ اتنا یقین رکھنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان شیطان من الانسان مجرد دم ان الشیطان شیتان من الانسان انسان دم اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ایسی طاقت دی ہے کہ وہ آدمی کی رگوں میں دوڑتا رہتا ہے خون جہاں دوڑتا ہے ان کے ساتھ دوڑتا رہتا ہے اسی وجہ سے دل میں وہ جو ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹ دی ہے یہ اور وہ چھوٹ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہ کرنے کے وقت ہی اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگ لی ربان جس کی وجہ سے تو نے مجھے رادے درگاہ کیا ہے مجھے اپیل دے دے تاکہ قیامت تک ہم ان کو بحکاتے رہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ ان عباد علیہ سلّہ علیہ سلطان میرے جو خالص بندے ہیں تم کو تمہارا ان پر کوئی قبضہ نہیں چلے گا لیکن اس کے بعد جو بھی تم ہوں گے تمہارے تم ہو گے اور تمہارے جو ماننے والے ہوں گے سب کو ہم جہنم میں داخل کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹ دیا ہے اس طرح کا کہ وہ اس طرح کے کام کر سکے لیکن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کے ذرا سے بچنے کے لیے اس کا توڑ بھی اتارا ہے ماں انزل اللہ الدہان اللہ انضل اللہ دان اللہ تعالیٰ نے جو بھی مرض اتاری ہے آسمان سے اتارا ہے اس مرض کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تو شیطان نے چھوٹ مانگی ڈھیل مانگی اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دے دی لیکن اس سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو طریقہ بھی بتایا چلتے پھرتے آپ عوض اللہ شیطان رضیم پڑھیں گھر میں گھسے عود بل اللہ شیطان رضیم پڑھیں لائٹرین وغیرہ میں داخل ہوں تو آپ اس میں خباس پڑھتے رہے یہ ہے لیکن بہرحال کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کام باقاعدہ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے لوگوں میں تفرقہ ڈالتے ہیں اس جادو کے کا اثر جب اس طرح خطرناک ہوا تو اللہ تعالی نے اس کو حرام کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ہر نبی کو کا یہ فریدہ ہے کہ امت اپنی امت کے لیے جس چیز کو وہ خیر کی سمجھتا ہے لوگوں کو بتائے کہ یہ خیر کی چیز ہے اور جس چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ سر کی چیز ہے تو اس سے وہ ڈرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ساحر کو پاؤ تو اس کو قتل کر دو اسی طرح تمام علماء کا یہ اتفاقی فیصلہ ہے کہ ساحر کا اگر توبہ نہ کرے کچھ لوگوں نے تو توبہ بھی قبول نہیں کی لیکن اگر توبہ توبہ نہیں کر رہا ہے تو اس کو قتل کر دینے کا حکومت کیونکہ اس نے کفر کیا اور کفر کر کے آدمی اگر توبہ کر لیتا ہے دین سے منہ پھیر کر کے جس کو مرتد کہتے ہیں ارتجاج کے بعد بھی اگر دین کے گھیرے میں پھر آ جاتا ہے دوسری بار دل سے پڑھ کر کے تو اس کا اس کی توبہ مانی جائے گی اسی طرح اگر شاہر جادوگر اگر توبہ نہیں کر رہا ہے تو اس کا اس کو قتل کر دینے کا حکم ہے اسی وجہ سے اور یہ سحر اور جادو خالص سر کرم ہے اللہ کے علاوہ اور اللہ کی منحیات پر عمل کر کے ہی سحر کیا جا سکتا ہے اور کوئی یہ نہ کہے کہ ہم ایسا میٹھا جادو بھی کرتے ہیں نہیں کوئی میٹھا یا نیک جادو نہیں ہے ہمیشہ وہ برا ہی رہے گا اور برے ذریعے ہی سے اس کا استعمال ہو سکتا ہے شیطان جو خبیز ہیں اور خبص الخوائش برے جن اور شیطان ہیں انہیں کے ذریعے سے جادو, جادو ہوتا ہے اس وجہ سے اللہ کا شکر کی زمانے میں بھی یہاں اگر کوئی جادوگر ایسا پکڑا جا رہا ہے تو اس کو قتل کیا جاتا ہے باب ماجا افسری اللہ تعالی فرماتے والا قد عالم علما مشترا ہو مالح بالآخرتم انخلاق جانتے ہیں کہ جس چیز کو انہوں نے خریدا ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں اس سے کوئی ان کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے دنیا میں وہ ظاہری طور پر فائدہ پہنچا رہے ہیں یعنی یہ جادو دنیاوی نقطہ نظر سے وہ اپنے طور پر وہ اس کو فائدے کا سمجھیں لیکن قیامت میں وہ ان کے فائدے کا ارگز نہیں ہے یوں منون اب الج و یہ لوگ سیتانوں اور غیر اللہ سے کی عبادت کر کے اور غیر اللہ کے ما... کو معبود بنا کر کے اسی پر وہ ایمان لاتے ہیں کالا عمر رضی اللہ عنہ الج تو شہر یومون بل سحر پر ایمان لاتے ہیں ایمان لاتے ہیں اس کے بجے عمل کرتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کفار فار کا کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے یومون بل جب وہ جبت اور تاحود پر ایمان لاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جبت کی تفسیر فرمائی ہے السحر یعنی جبت کے معنی جادو ہے جادو پر ایمان لاتے ہیں ایمان لا کر کے اسی کے بموجب و کرتے ہیں اور تابوت جو ہے اللہ کے دشمن شیطان کی کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں حقیقت میں آدمی جادو کے ہاتھوں میں پھنس پھنس کر کے وہ شیطان کا خالص پجاری ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو اپنی جان کا خوف رہتا ہے اور اگر وہ ان کی مخالفت کرنے لگا تو وہ جان سے اپنا ہا, اپنی ہا, اپنا ہاتھ ڈالے گا اس وجہ سے زندگی بھر گویا ان کا غلام ہو جاتا ہے یہ حقیقت بتاتے ہیں لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ جادو اگر آدمی جادو کی ایک, ایک مرحلہ ایسا بھی ہوتا ہے کچھ دنوں کے بعد اگر کسی کو جادو نہیں کیا تو خود وہ نقصان اس کو ہوتا ہے یا اس کو تکلیف ہوتی ہے یہاں تک کہ سامنے اگر کوئی اس کا بچہ ہی آ جائے تو اس کو مجبور ہو کر کے اس کے اوپر جادو کر ڈالے گا یہ بھی ہوتا ہے تو اس کی یہ جادو جو ہے حقیقت میں ہے سر پر چڑھ کر بولتا ہے جیسے کہتے ہیں اور آدمی کو مجبور کر دیتا ہے غلط کام کے ارتکاب پر اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو توحید کے خلاف فرمایا ہے اور یہ شیطان کی عبادت کہی گئی ہے اسی وجہ سے علماء نے اس کو توحید کے باب میں اور توحید کے بیان میں جادو کو ذکر کیا ہے وہ کالا جاگر تواغیت کو ہنزل والے مشتان فیق الحی ند حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تواغیت جو ہیں یہ وہ کاہن ہوتے ہیں جادوگر ہوتے ہیں جن کے اوپر شیطان آتے ہیں فیق الحی ناحد وہ ہر محلے میں ایک ان میں ہوتا ہے وہ شیطان یا وہ کاہن جو شیطان آ کر کے ان کو غلط باتیں بتاتا ہے یا غلط کام ان سے لیتا ہے وہ ہر محلے میں ایک ہوا کرتا ہے گویا یہ اپنے جاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہلیت کے زمانے کا ایک بیان فرما رہے ہیں کہ ایسے ہوا کرتے تھے ہر محلے میں فی کل حین واحد وعن ابھی حرت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کال حضرت اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے اجتنیبو السبع الموبقات سات ایسی چیزیں ہیں جو آدمی کو ہلاک کر دینے والی ہیں معنی جڑ سے اکھاڑ دینا کسی چیز کو تو یہ سات ایسی چیزیں ہیں جو آدمی کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دینے والی ہیں ہلاک کر دینے والی ہیں ان سے بچو آلو یا رسول اللہ وما ماہ اے اللہ کے رسول وہ سات چیزیں کیا ہیں خال اشرک و اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے وہ سہرو اور جادو کرنا جادو سیکھنا جادو کرنا یہ بھی آدمی کو ہلاک کرنے کی ایک چیز ہے وہ قتل النفس التی حرم اللہ اللہ بالحق اور معصوم جان جس کو قتل کرنے کا حق نہیں ہے اس کو قتل کرنا بھی یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے آدمی کچھ بھی ہو قتل کر دے کسی غیر کسی غیر مستحق قتل کو ٹھیک ہے گناہ ہو اور کچھ ہو کسی کا کچھ مال لے لیا ہو اس کی سزا اس کی حد تک دی جا سکتی ہے اس کو سزا اسی کی حد تک دی جا سکتی ہے چوری کی اگر پکڑا جائے تو ہاتھ کاٹا جائے گا اور کسی کو گالی دی ہے یا کسی کے ساتھ گستاخی کی ہے تو اس کو سزا دی جائے تاضیر کی جائے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ناک اونچی کرنے کے لیے آدمیوں کو مروا بھی ڈالتے ہیں خود نہیں تو پیسے کے ذریعے سے اور کسی ذریعے سے یہ سب قتل نفس میں نفس لتی حرم اللہ, اللہ, اللہ حق یہ نہ سوچے آدمی کی کیوں اس نے ہمیں ایسا کہا اس کو ہم مار ڈالیں گے نہیں ایک مسلمان کے دم کی حرمت جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے اگر وہ مستحق قتل نہیں ہے پھر اس کو کوئی قتل کر رہا ہے تو یہ خود اس شخص کی ہلاکت کا سبب ہے قیامت کے دن جیسے کہ اور حقوق کا فیصلہ ہوگا اس میں اس حق کا بھی پہلے پہل یا سب سے اہم مسائل میں اس کا فیصلہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلما یوم القیامت بین اطما قیامت کے دن معاملات میں سے سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ ہوگا وہ خون کا خون بہانے کا یا قتل نفس کا فیصلہ ہوگا قتل نفس التی حرم اللہ, اللہ اللہ بالحق اللہ بلحق کا کر کے یہ استثنا کیا الگ کیا کہ ہاں اگر وہ مستحق قتل ہے تو اس کو قتل نہ کرنا یہ بھی ایک ہلاک کرنے والی چیز ہے اگر وہ مستحق قتل ہے تو عام افراد تو ٹھیک ہے اس کو قتل نہیں کر سکتے کیونکہ اگر کوئی شخص زانی ہے کوئی قاتل نفس ہے قاتل ہی ہو لیکن اس کو آدمی اپنے طور پر بغیر کسی ف... بغیر فیصلہ اٹھائے حکومت وقت تک یا حاکم وقت تک فیصلہ اٹھائے اس کو قتل کرنے کا حق نہیں ہے اگر قتل کر رہا ہے تو وہ بھی مجرم گردانہ جائے گا اس کے ساتھ تحقیق کی جائے یہ نہیں کہا جائے گا کہ نہیں اس نے کوئی کہہ دے کہ ہماری ہمارے گھر میں گھسا تھا اور غلط کام کر رہا تھا یہ سب دعوے ہو سکتے ہیں جب تک چار گواہی نہیں پیش کریں گے گویا وہ نا حق قتل کیا لیکن اگر وہ برحق ہے قتل اس کا کسی نے کسی کو قتل کر دیا اس کے باوجود اس کو اس کے بارے میں سفارشیں لائی جاتی ہیں طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے اور قتل کرنے کے بجائے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک ہلاک کرنے والی چیز ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی قتل کرنا ہلاک کرنے والی چیز ہے اور قتل نہ کرنا بھی ضرورت کے وقت یا استحقاق کے وقت اس کو قتل نہ کیا جائے یہ بھی ہلاک کرنے والی چیز ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ معلوم ہوگا فاطمہ ایک قرشی عورت تھی انہوں نے چوری کی ان کا معاملہ دربار نبوی میں پیش ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کیا اور تنفیذ کا حکم بھی دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم <تصفح> نے سب گھبرا اٹھے کسی نے کہا واللہ لا ہو یہ دو فلانا ان کا ہاتھ خدا کی قسم کاٹ نہیں سکتے ہیں کوئی نہیں کاٹ سکتا تو لوگوں نے کہا کہ کیا حق کے اللہ کے حق کے بارے میں تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو کسی نے کہا کہ گارے رسول کے پاس شفارسی بھیجا جائے کسی نے کہا کس کو بھیجا جائے بعض نے کہا کہ بھائی حضرت وسامہ رضی اللہ تعالان رسول کے چہتے ہیں ان کی سفارت دی جائے حضرت اسامہ بن زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارت دے کے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اسامہ اتشوف حد من اللہ اللہ کے ایک حد اور اللہ تعالی کے مقرر کردہ حد پر کے بارے میں تم سفارت کر رہے ہو اس کو بچانے کے لیے انما اہل کل قبل تم سے پہلے لوگ اسی چیز میں ہلاک ہوئے کہ ان میں کا اگر کوئی شریف آدمی چوری کر لیتا تو اس کو چھوڑ دیتے اور اگر کوئی غریب آدمی مسکین آدمی چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتے پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا فو لو ان فاطمہ محمد ان تو محمد کا ساتھ اگر فاطمہ اپنے جگر گوشہ فاطمہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ چوری کرتی تو میں ان کو ان کا ہاتھ کاٹ لیتا تو یہ ہے پیارے رسول یا شریعت کا حکم کہ اگر کسی کو سزا کا دینے کا حق ہے یا شریف فیصلہ ہے کہ اس کو سزا دیا جائے اس, اس سزا کے آڑے آنے میں بہرحال ہلاکت ہے جس طرح غیر مستحق کو قتل کیا جائے غیر مستحق کو سزا دیا جائے غیر مستحق کو مارا پیٹا جائے ہلاکت کی باعث ہے کا باعث ہے اسی طرح جو شخص مارے جانے کا مستحق ہو گیا یا یہ کہ ہاتھ چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹے جانے کا مستحق ہو گیا اب اس کو اگر سفارت کے ذریعے سے اس سے اس سزا کو دور کی جا رہی ہے وہ سزا تو حقیقت میں یہ چیز ہلاکت کی ہے ان نما اہلک تو قتل النفس یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے قیامت کے دن اس کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مقتول آدمی اپنے سر کو اللہ رب العزت کے سامنے لے کر کے اپنے ہاتھ میں اور قاتل کو پکڑے ہوئے آئے گا اور کہے گی رب بسلحاظ اذا فیما قتلنی اے میرے پروردگار اس سے پوچھو کہ مجھے کس بنا پر اس نے قتل کیا تھا تو یہ ہے بہرحال اس کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے وہ عقل ربا اسی طرح ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے سود کا کھانا ہے سود کا آہ آہ پرانا زمانہ جو تھا یا پرانے زمانے میں سود کا جو طریقہ تھا وہ یہی تھا قرض دیتے تھے دس ریال یا دس روپے اور دو چار مہینے کے بعد اس کے بیس روپے ہو جاتے تھے تیس روپے ہو جاتے تھے یہ عام طریقہ ہر ایک جانتا ہے کہ یہ سود میں داخل ہے لیکن اب ربا اور سود کے مختلف طریقے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ وہ ربا کو اس کے دوسرے اس کو دوسرے نام سے استعمال کریں گے اور وہ آئن ربا ہوگا تو آج کل جو نئے نئے طریقے ہیں بے و شرح کے گاڑیوں کے بیچنے کے اور دوسرے طریقے یہ بہرحال ربا کی شکلوں میں علماء نے اس کا فیصلہ دیا ہے یہ چیز ہلاک کرنے والی ہے اقل و ربا ربا کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو اگر نہیں چھوڑتے ہو فضن و بہ ہر اللہ تو اللہ سے جنگ کا اعلان لے لو اللہ تعالیٰ جنگ کا اعلان کر رہا ہے تمہارے خلاف اللہ سے جنگ اللہ سے جنگ کو قبول کر لو یہ کتنی بڑی دھمکی اللہ رب العزت کی وہ عقل و مال یتیم سات چیزوں میں جو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں یتیم کا مال کھانا یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے ایک کسی غریب مسکین جس کو اللہ تعالیٰ نے باپ کی شفقت سے محروم کر دیا ہے امت کو چاہیے کہ ایک ایک فرد اس کے اوپر اپنے شفقت کو نچھاور کرے لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کمزوری ہر کمزور کے کمزوری سے کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اگر ان کو یتیم کا مال مل گیا تو اس کو کھا لیتے ہیں مختلف ہیلے اور بہانے سے یتیم کے مال کے بارے میں ولاقلو ہم تقرب مال یتیم اللہ بلتی احسن مال یتیم کے مال کے قریب اچھے انداز سے جاؤ اچھا انداز کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی یتیم کا ولی بنا من ولی یتیمن لہو مالن کسی یتیم کے مال کا ولی بنا اور اس کا وکیل بنا وہ لہو یتیم کے مال ہے یتیم کے پاس مال ہے تو اس مال کو ضائع نہ ہونے دے فلیت تجرو اس کے لیے تجارت کا راستہ کھول دے کئی لاتاقل ہو صدقہ اس کے مال کو آہستہ آہستہ صدقہ کھانا جائے کیونکہ مال میں تو زکاط دینا ہے یہ کوئی نہ کہے کہ یتیم کا مال ہے وہ فی ام علہم حق الساعر المحروم ان کے مالوں میں مانگنے والوں کے لیے یا محتاج عام محتاجوں کے لیے جو نہیں مانگتے ہیں ان کا بھی حق ہے تو مال میں یتیم یتیمی کی وجہ سے اس مال کا زکات معاف نہیں ہوگا مال کا زکات دینا ہے ایک ہزار ہے ایک سال اس کا اس کی زکات نکالی دوسرے سال پھر کتنا رہ جائے گا ایک ہزار میں پچیس نکل جائے گا پھر اس کے بعد دوسرے سال پچاس نکل جائے گا تیسرے سال اس طرح نکلتے نکلتے نکلتے نکلتے آہستہ آہستہ وہ مال جب تک یتیم بڑا ہوگا صدقہ اور زکوٰۃ ہی کھا لے گا اس وجہ سے اس کو کسی تجارت میں ڈال دینا چاہیے اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے طور پر معروف نیک کام کر کے اور اچھی اخلاق پیش کر کے اس کے مال کو تجارت میں لگا کر کے یا اس کے مال کی بڑھوتری کسی طرح سے کرے یہ اچھا ہے اور اگر مجبور ہو محتاج ہو پھل یا تو اس میں سے کھا سکتا ہے بالمعروف معروف جیسا کہ لوگ عام طور پر اس قسم کی کام میں اپنی مزدوری یا محنت لے لیتے ہیں بل مارو بل مار یعنی عرف میں اصطلاح میں آپ نے اتنی محنت کی ہے اس کے لیے اس محنت کا آپ کو معاوضہ کتنا ملنا چاہیے جس طرح کسی دوسرے کے لیے آپ دوسرے کے مال سے آپ معاوضہ لیتے اگر محتاج ہے تو وہ معاوضہ لے سکتے ہیں یہ نہیں کہ پورا مال ہڑپ کر جائیں یا یہ کہ کسی کی زمین ہے کسی یتیم کی تو اپنے نام لکھا لیں ایسا ہوا کیا ہے بہرحال اور اس قسم کا کہ لوگوں کا انجام جو ہے برا وہ دنیا ہی میں دیکھا گیا حقیقت میں بہت سے لوگ ایسے ہوئے کہ یتیم کا مال کھا لیا لیکن زیادہ دن وہ مالدار نہیں رہے ان کا مال تھوڑا مال یتیم کا تمام ان کے مال کو ہلاک کر گیا خود محتاج ہو گئے بیماریوں میں مختلف بیماریوں میں ہوئے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دکھایا اس وجہ سے بہرحال وہ دنیا میں بھی یہ چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں اور آخرت میں وإن آخرتك عذاب سبسيء بڑا عجزة كالله ترى فرماته يسيطر يس تولي يوم الزحف اگر مسلماء ايش عندك يا شيخ عندك سوال ما تفهم هذا طيب قل لي قل لي بسرعة في بنسأل انواحد يسأل انقرات اول مرة فنغر. لا التلاق لا تسألني تروح القاضي الله فيك اه. واكتب كل ما حصل حتى يقضي لك الكلام ما يفيد خذ مطلقه والمطلق ووديه للقاضي اما تاخذ كلام شفائي ما تحفظ ولا احفظ ولا اقدر اقول لك شيء تروح تكتب هناك عند القاضي حتى يحكم بالحق ولا يشكد دام واكله ما لليتيم والتولي يوم الزحفي التولي يوم الزحف جب مسلمان و ومي... دا... كافر دونو کی جنگ هورئيه مسلمانو اور کافرون کی جنگ هورئيه ایک دوسره مٹ بھیڑ ہو رہی ہے اس درمیان پیٹھ پھیر کر کے بھاگنا یہ سب سے بڑا گنا ہے سب سے بڑا گنا بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گنا ہے اللہ متحرف القتال اللہ تعالی فرماتے ہیں، ٹھیک ہے پیٹھ اس وقت پھیر سکتے ہیں جبکہ تدبیر جنگ استعمال کر رہا ہوں آدمی یہ ظاہر کر رہا ہوں کہ ہم بھاگ رہے ہیں اچانک وہ ڈھیلا پڑ گیا جو کافر سامنے تھا ڈھیلا پڑ گیا پھر مڑ کر کے اس کو مار دیا یہ ہے یہ جائز نہیں ہے کسی حالت میں جب وہ جنگ میں جنگ مار کے جنگ میں داخل ہو گیا اسی وجہ سے دیکھیے اسلام کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بالغ جب تک آدمی نہیں ہو جاتا ہے اس کو جنگ میں داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں دی جاتی ہے پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کے کی اولاد جو ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے لیکن چونکہ ان کی تربیت اسلام میں ہوئی تھی جہاد میں ہوئی تھی وہ جب بھی جنگ کا موقع آتا اپنے کو پیش کرتے کہ اللہ کے رسول ہمیں اجازت دیجیے ہم بھی جنگ میں شریک ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اجازت نہیں دی بالغ ہونے سے پہلے کیونکہ بہرحال جو کچھ بھی ہو آدمی بلوغت سے پہلے کتنی بھی عقل کا مالک ہو لیکن عقل کچی ہوتی ہے کچھ بھی ہو جیسا کہ ایک محدث کے بارے میں آتا ہے ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ ہم کسی مجلس میں گئے تو ایک سال کے لڑکیوں کو یا 4 سال کے لڑکیوں کو دیکھا کی وہ کئی سہادیسے یاد کیے تھا اور صحیح طور پر سنا رہا تھا اور اس پر بحث کر رہا تھا نوات yani کے بارے میں لیکن اذا جا عیب کی جب بھوک لگتی اس کو تو رونے لگتا تھا ایک چیز ہوتی ہے بہرحال بھوک لگتی تو رونے ل... اداجھا عیب کی جب بھوک لگتی تو رونے بیٹھ جاتے تو کہنے کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے بچپن میں یا بلوغت سے پہلے لوگوں کو اجازت نہیں دی جنگ میں داخل ہو کیوں؟ کیوں کی حقیقت یہ ہے اور کیوں پیٹ پھیر کے بھاگنا کیوں اتنا بڑا جرم کیا گردانا گیا کیونکہ کہ کی آدمی جب لڑ رہے ہوتے اچھا دیکھیں یہ بھی آپ ایک چیز سوچیں کہ دنیاوی نظام میں بھی یہ عام نظام ہے کہ اگر اپنی فوج کا کوئی آدمی بھاگ رہا ہے تو سامنے والے کو حق ہے کہ فوراً اس کو گولی مار دے کیوں یہ حقیقت میں ایک بہت بڑی نفسیاتی بات ہے اگر ایک آدمی بھاگنا شروع کر دے اور یہ جانے کی بھاگ کر کے ہم بچ جائیں گے تو دوسرے بھی بھاگنا شروع کر دیں گے تیسرے بھی بھاگنا شروع کر دیں پھر وہ جنگ کی کایا پلٹ جائے گی اور مسلمانوں کو شکست کھانا پڑے گا اور یہی وجہ ہے کہ دنیا دار لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو پیٹ پھیر کر کے بھاگے اس کو فوراً مار دو تاکہ جو شخص اپنے دل میں سوچ بھی رہا ہو بھاگنے کی وہ بھی بھاگ نہ بھاگ سکے وہ سمجھے گا کہ ہمیں مرنا ہے چاہے اس طرح مرے چاہے اس طرح مرے تو پھر جان توڑ کر کے یا جان توڑ کر کے وہ لڑائی کرے گا بہرحال تو کہنے کا مطلب ہے کہ اسلام میں شرعی طور پر تولی و مزہ جنگ میں مار کے جنگ سے پیٹ پھیر کے, کے بھاگنا یہ ہلاکت کا سبب بتایا گیا ہے کیونکہ اس کے نقصانات جس چیز کے نقصانات جتنے ہی بڑے ہوں گے اسی قدر اس کا گنا بھی بڑا ہوگا تولی و مذہب کے نقصان یا پیٹ پھیر کر کے جنگ کے میدان سے بھاگنا یہ بہت ہی نقصان بڑے نقصان